www.tasquran.com بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا نبينا ومولانا محمد عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن جابر نضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا يصب على رأسه سلاف حفنات من ماء قال الحسن ابن محمد إن شعري أكثر من ذاك قال وضرب بيده على فقد الحسن فقال يبن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأخيب حضرت جعبير رضي الله تعالى عنه حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے معروف صحابی ہیں انصاری صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں ایک مجلس میں وہ یہ, یہ بات بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کی حاجت ہوتی تو آپ اپنے سر مبارک پر تین مٹھیاں پانی ڈالا کرتے تھے تین مٹے دونوں ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھوں میں پانی جمع کر لیا اور تین مرتبہ سر پر پانی ڈالتے تھے یہ بات جو آپ بیان فرما رہے تھے حضرت جاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس سیاق میں بیان فرما رہے تھے کہ وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت آدمی کو پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور پانی فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے تو یہ بتا رہے تھے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی سے غسل کر لیتے تھے تین پٹھیاں پانی کے سر پر ڈال لیتے تھے اور اس سے سر پورا بھیگ جاتا تھا اور سدھل جاتا تھا تو وہاں حضرت حسن ابن محمد بیٹھے ہوئے تھے یہ یاحسن ابن محمد حضرت علی کے پوتے ہیں حضرت محمد ابن علی ابن حنفیہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات سنی تو وہ حضرت جابر سے کہنے لگے کہ میرے بال تو بہت زیادہ ہیں بال میرے بہت زیادہ ہیں اور اس واسطے تین مٹھی پانی سے تمام بالوں کا بھیگنا اور تمام بالوں کا گر جانا مشکل ہے تو کیا انہوں نے ایک طرح سے یہ اپنا عذر بیان کیا کہ مجھے پانی زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ بال میرے بہت زیادہ ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیوں نے ان کے ران پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے کہ یبنا یب اے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تو اس سے بھی بہت تمہارے بالوں سے زیادہ تھے اور زیادہ خوبصورت تھے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے بال بہت زیادہ ہیں لہذا اس میں تین مٹھی پانی اس کو بھگونے کے لیے اور دھونے کے لیے کافی نہیں ہوتا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے سے بھی زیادہ تھے اور خوبصورت تھے اچھے تھے اس کے باوجود آپ کو تین مٹھی پانی کافی ہو جایا کرتا تھا تو اس واسطے یہ اضر آپ کا صحیح ہے نہیں بتلانا یہ مقصود ہے جس سیاح میں بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وزو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنا اس کی ضرورت ہے اس سے ضائع نہ کرو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ کان یہ توقع رتلئی اکتصر بسائی سمانی ارکال کہ آپ وضو فرماتے تھے ایک مد پانی سے ایک مد پانی جو ہے وہ ہمارے حساب سے تقریباً ایک سیر پانی ہوا ہے رتلین دو رتل قریب قریب ایک سیر بن جاتا ہے ایک سیر پانی سے وزما لیتے تھے اور چار سیر پانی سے غسل فرما لیتے تھے جتنا پانی وزو میں استعمال ہوتا تھا اس سے چار گنا زیادہ استعمال کر کے غسل فرما لیتے تھے چار سیر پانی سے یہ بات تو بات متفق علیہ ہے کہ کوئی شریعت نے مقدار مقرر نہیں کی کہ بھئی اتنا ہی سیر استعمال ہو وزو میں اتنی شیر استعمال ہو غسل میں لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے جتنا ضرورت ہے گزرتیوں کے لیے ہو یا بوتل کے لیے ہو یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیا کا وصرف و ان کنت سا اعلیٰ نہرن جارن اوکما کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضول پانی کو فضول خرچ کرنے سے بچو چاہے تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہی کیوں کھڑے ہو یہ الفال سوال فرمائے حالانکہ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے اگر کھڑے ہوئے ہو اور بیٹھے ہوئے دریا سے پانی لے رہے ہو تو پجو جب آدمی دریا کے اندر کرتا ہے تو پانی بھی پھر اسی میں گر جاتا ہے دریا میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی لیکن فرمایا کہ یہ بات ہی غلط ہے زیادہ پانی استعمال کرنا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ غلط ہے اور ناجائز ہے اور اللہ بچائے اس سے ببال کا اندیشہ ہے اس کی ایک وجہ تو خیر یہ ہے ہی کہ بھائی پانی جو ہے اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے معمولی چیز نہیں ہے جو مفت مل گیا تم کو کہیں پانی لہٰذا اس کی قدر و قیمت نہیں لیکن یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے ایک دن میں نے آپ کو شاید اس کا پورا سلسلہ بتایا تھا کہ کس طرح یہ پانی ہم تک پہنچتا ہے کہاں سمندر سے اٹھتا ہے اور بادل بنتے ہیں اور بارش برستی ہے اور پہاڑوں پر جا کے برف کی شکل میں جمتا ہے پھر وہاں سے بیٹھتا ہے دریاؤں کی شکل میں آتا ہے پھر دریاؤں سے کنو میں آتا ہے اور اس طریقے سے کہیں ہم تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی نہ جانے کتنی طاقتیں ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں جا کر یہ پانی بال تو اس کی نعمت ہے اللہ تعالی دلال اس نعمت کو کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے نہ یہ کہ اس کو فضول بہایا جائے تو ایک تو نعمت کی ناقدری ہے دوسرے اگر کسی جگہ پانی کی قلت ہو پانی کی قلت ہو تو وہاں اگر آپ جتنا پانی بچاؤ گے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کر دیں کہ وہ جو بچا ہوا پانی ہے تمہارا نہ جانے کتنے پیاسوں کے کام آ جائے اور ان کی جان بچا لے کیسے واقعات پیش آتے ہیں کہ پانی بند ہو گیا پینے تک کے لیے پانی میسر نہیں ہے اور اس وقت میں ایک ایک گھونٹ کی قیمت معلوم ہوتی ہے کیا پتا کہ جو پانی تم نے بچایا تو اس سے اللہ تبارک بتانا کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں اس کی زندگی بچ جائے اس کی جان بچ جائے تو اس واسطے جہاں قلت ہو وہاں تو اور زیادہ اس کو اہتمام کی ضرورت ہے خود ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ایسا ہی شہر ہے بیچارا کہ پانی کو ترستے ترقتے رکھے بے شمار لوگ اور یعنی کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن میں پانی کے جو ہے پانی کا <coughs> وہ ایک عظیم نعمت معلوم ہوتا ہے رکھتے رہتے ہیں ایسے میں پانی کو بے بےتحاشا بہانا کہ کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے تو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ جو چیز نا کتنے انسانوں کی جان بچا سکتی ہے اس کو تم فضول ضائع کر رہے ہو تو یہ دوسری بات ہے یہ دوسری بری بات ہے اور تیسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو تب بھی اس رات سے بچو فضول خرچی سے بچو حالانکہ وہاں اگر پانی سے وزو کرو گے تو وہ جو پا مستعمل پانی ہے وہ بھی وہ دوبارہ بھی دریا ہی میں جا گرے گا اور پانی میں کمی نہیں آئے گی اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی سے بچو یہ اس لیے تاکہ عادت خراب نہ پڑے جب ایک مرتبہ عادت خراب پڑ جاتی ہے بیٹھے ہوئے دریا کے پاس سے وہاں تم نے خوب اللہ تللے کیے اور خوب پانی استعمال کیا اب عادت پڑ گئی خراب جہاں پانی کی قلت ہوگی وہاں پر بھی تم فضور خرچی کرو گے اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ حاصل ہوں گے اب دیکھو یہ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھو ذرا وضو خانے کا منظر مسجدوں میں وضو خانے کا منظر دیکھو ذرا یہاں ہمارے ہاں بھی یہ نل کھلے ہوتے ہیں وضو کرتے وقت میں کیا عالم ہوتا ہے ہے کسی کو دھیان یا خیال اس بات کا کہ بھئی پانی زیادہ خرچ نہ ہو کیونکہ مسجد کا پانی ہے مفت مل رہا ہے کوئی محنت برداشت کرنے نہیں پڑی لہذا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے پانی کا نل ہے جب بس کھلا پڑا ہے اور بے بےتحاشا پانی بہ رہا ہے کوئی دھیان نہیں کوئی فکر نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی کہاں سے آئے گی برکت جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت نہیں ہوگی آپ کے ارشادات کی تعمیل نہیں ہوگی تو کہاں سے برکت آئے گی رکھی جائیے کہ جب پانی آ رہا ہے تو بے بےتحاشا استعمال ہو رہا ہے دیکھتا ہوں نل کھلے ہوئے ہیں پوری رفتار کے ساتھ اور پوری رفتار کے ساتھ نل کھلے ہوئے ہیں اور جس وقت میں کہ ہاتھ اندر جا بھی نہیں رہے مسا کر رہے ہو مثلا اس وقت میں بھی نل کھلا ہوا ہے بے کہا چاہ پانی بہ رہا ہے تو جب تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ ناقدری کر رہے ہو تو پھر برکت کہاں سے آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بندہ وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھو رہا ہوتا ہے اس عضو کے گناہ اللہ تبارک بتا لے فرما دیتے ہیں گناہ دھو دیتے ہیں اس عضو کے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ دھل گئے وغیرہ وغیرہ لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے ادھر تو گناہ دھوئے اور ادھر پانی بہا دیا سب حساب کتاب برابر کر لیا کہ نہیں کہ جو نفع نقصان تھا وہ سب برابر کر لیا اس واسطے کہ یہاں تو ہاتھ دھو رہے ہو اور مہ دھو رہے ہو اور ادھر پانی بے تحاشا بہا رہے ہو بلا وجہ فضول ضائع جا رہی ہے لتا کی نعمت اس کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے وہ کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں کہ وہ حساب برابر ہی ہوا یا گناہ ہی آگے بڑھ گیا کیونکہ جو, جو ماف ہوتے ہیں گناہ وہ ہیں سغائر پہلے بھی یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ سغائر ماپ ہوتے ہیں سگیرہ گنا کبیرہ گناہ بغیر صوبہ سے معاف نہیں ہوتے قانون کا مقصد یہ ہے اور اگر آدمی نے عادت ڈال لی بے تحاشا پانی بہانے کی تو اگر یہ صغیرہ گناہ بھی ہو تو صغیرہ گناہ پر اگر آدمی مداومت اختیار کر لے اور اس پر اصرار کرے اور مسلسل کرتا رہے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے تو یہ بتاؤ کہ جو وضو کر رہے تھے اس وضو سے جو نور حاصل ہوتا جو برکت ملتی جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نمع اعمال میں لکھتے وہ تم نے پانی کو اس طرح بے دہاشا بہانے سے ضائع کر دیا تو نہ صرف یہ کہ معاملہ نفع نقصان کا برابر ہو گیا بلکہ مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ نقصان والا یعنی گناہ جو ہے اس کا پلہ جھک گیا بن سکتے کیوں پھر کہتے ہیں جی حدیث کی نماز میں دل لگتا ہے نماز میں خیالاتی گزر کے آتے ہیں اور دل نہیں لگتا اور نماز جو ہے نماز کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے کہاں سے حاصل ہو جب خود تم نے راستے بند کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پش ڈال کر سنتوں کو چھوڑ کر وضو کی سنتیں چھوڑی نماز کی چھوڑی اور پھر آگے کھڑے ہو گئے کہاں سے برکتیں حاصل ہوں تو بھائی یہ جو منظر ہمیں نظر آتا ہے وزو خانوں میں में خانوں میں پانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے نل اتنا کھولو جتنا کہ تمہارے ہاتھ منہ دھونے کے لیے کافی ہو جائے نا ایک پورے رفتار سے اس کو کھولا ہوا ہے ایک بات دوسرے یہ کہ جو وقفہ آ رہا ہے بیچ میں جس میں کہ آپ مسلسر کا مزہ کر رہے ہو یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہو جس میں تھوڑا وقفہ بیچ میں آیا تو اس وقت میں نل کو بند کر دو یہ نہیں کہ میں تھوڑا پڑا ہے بند کر دو تاکہ اس وقت کا پانی جائے جب یہ بات یہ کام کرو گے حضور عبدالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ کی سنت متحرہ کی اتباع میں تو یہ تمہارا نل بند کرنا بھی ثواب تمہارا انتظار کرنا بھی ثواب اور یہ سارے گسارے برکات انشاءاللہ شاء کی اور غفل کی تمہیں حاصل ہوں یہ اس اہتمام کے ساتھ وضو بھی کرو اور اس اہتمام کے ساتھ غسل بھی کرو کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ ہو اتنا ہی استعمال ہو جتنی ضرورت ہے پتہ نہیں جتنا جو بچاؤ گے پتہ نہیں کتنا اللہ کے بندوں کے کام آئے گا اور اس نیت سے بچاؤ گے تو کیا بہیل ہے جن لوگوں کے کام آ رہا ہے ان وضو کریں گے غسل کریں گے تو اس کا ثواب بھی تمہارے نامۂ اعمال میں لکھ دیا جائے تم نے اس نیت کے ساتھ اس کو بچایا تھا تو یہ اول او تیز وقت کھولو اتنا ہی کھولو جتنا سے کام چل جائے اور اس کو ذرا سا ایک بات کا دھیان کر لیا کرو جو ہم سب کے ساتھ پیشاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تقریبا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا جو پانی بند ہو جاتا ہے معلومات اب پانی بند ہو جاتا نل میں پانی نہیں آ رہا پھر بھی بزو کرتے ہو کہ نہیں کرتے کیسے کرتے ہو اس وقت میں آدھا لوٹا بھی مل جائے جی آدھا لوٹا بھی اگر اس وقت میں کہیں سے میسر آ جائے بھائی اللہ کا شکر ہے مل گیا پانی وہ آدھا لوٹا جو مل گیا اس کو بھی استعمال کرو گے करोगे نہیں کرو گے اس سے بھی اس سے بھی وزو کرو گے کہ نہیں کرو گے اور اس وقت میں پورا رضو ہوگا یہ نہیں کہ آدھا کیا ہوگا ہو آپ کو ایک وزو دوسرا نہیں گے پورا دھو گے لیکن اس کو چوم چاٹ کے استعمال کرو گے اس کو غنیمت سمجھ کے استعمال کرو گے اور اس کے ذریعے اپنا اپنا بھی پورا کر لو گے تو معلوم ہوا کہ اگر احتیاط کے ساتھ کرنا چاہو تو اتنے پانی میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر اگر ہر وقت یہ تصور کرو کہ اگر یہ پانی بند ہوتا اور میرے پاس پانی نہ ہوتا تو میں کس طرح وضو کرتا تو پھر دیکھو کر کے تو ان تھوڑا سا پانی کے اندر کام چل جائے کوئی ازر بہانہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی پورا کرا دیں یہی معاملہ غسل کا بھی ہے کہ وہ جتنا پانی وضو میں استعمال ہوا حضور رحب صلی اللہ علیہ وسلم چار گنا زیادہ استعمال کروا لیتے تھے پانی غسل کا غسل میں تو اس کے لگ بھگ تم بھی استعمال کر لو اور اس میں اس بات کا ہاتھ رکھو کہ بلا وجہ پانی ضائع نہ ہو جب جسم پر پانی مثلا جسم پر صابن لگا رہے ہو کچھ کر رہے ہو اس وقت میں نل کو بند کر دو تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو وقفہ بیچ میں آنا چاہیے یہ آداب ہیں اور سنتیں ہیں جناب نبی یریف سورت علام صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کی رعایت کے ساتھ سنت کی اطباع کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نور بھی عطا فرماتے ہیں اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں دنیا آخرت کے صلاح و فلاح ہوتی میں یہ بات تو تھی وضو کی اور غسل کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ذرا وسیع نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا کاصر و ان کن تعلی نہ کہ اسراف سے بچو فضول خرچی سے بچو چاہے تم دریا کے کنارے ہی کیوں نہ کھڑے ہو یہ درا کتا صرف وضو اور غسل کی بات نہیں بلکہ ایک بہت, بہت بڑا اصول ہے زندگی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اور اس کا تعلق صرف پانی ہی سے نہیں ہے صرف وزور غسلی سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر نعمت سے ہر نعمت کے بارے میں اصول یہ بیان فرمایا کہ اس کو استعمال کرنے میں فضول خرچی سے بچو ضائع نہ ہونے دو اللہ جل جلال کی کسی نعمت کو ضائع مت کرو بلکہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو پھر پانی کی بات نہیں ہے کھانے میں بھی یہی مسئلہ ہے کھانا کھاؤ تو اتنا نکالو پلیٹ میں جتنا کھا سکو یہ نہیں کہ الٹ لیا ان لیا پلیٹ میں جو کچھ ہے ہبس کے مارے سب کچھ اور اس کے بعد کھایا گیا نہیں تو جو باقی بچ گیا وہ نہ تمہارے کام کا نہ کسی اور اللہ کے بندے کے کام کا آج ہمارے ہاں دعوتوں میں اور ہوٹلوں میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے جو ضائع ہوتا ہے کھانا روز بلا ناگا دو وقت اور تین وقت جتنا ضائع ہوتا ہے اس کا اگر حساب لگایا جائے تو بستیوں کی بستیاں بھوکوں کی پیٹ بھرا ہے بھوکوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا گیا ہو تو جہاں جس دنیا میں ہزارہ افراد بھوکے مر رہے ہوں وہاں تنوں اور منوں کے حساب سے غذائیں ضائع ہو رہی ہیں دعوتوں کے اندر اور ہوٹلوں کے اندر اور دوسرے دوسری جگہوں پر گھروں کے اندر اب تو گھروں کے اندر کیا ہو گیا کہ کھانا جتنا اس بات کا لحاظ ہی نہیں ہے بالکل کہ بھائی کھانا میں اتنا نکال دوں جتنا کھا سکوں बल्कि एहतियात यह है कि कम निकाले फिर और जरूरत पे है और डाल ली लेकिन होता क्या है कि इकट्ठा उठा कर उदेल लिया और दावतों में आजकल जो दावतें हो गई हैं वो ऐसी में आदमी खुद निकालता है खाना तो उसमें तो यह मंत्र जो है वो हर एक आदमी देखता है कि एक मरसला चूंकि उठा लाना है खाना दावतों से दावत खाना एक जगह चुना हुआ है लोग अपनी अपनी प्लेटों में کھانا لے کر آ رہے ہیں بھر بھر کر لا رہے ہیں تو اب نکالنے والے کی فکر یہ ہے کہ مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے لہذا وہ ساری کے سارا جو کچھ ہے وہ اکٹھا پلیٹ میں उसको لیا اس کو جتنے امکان ہو سکتے تھے جتنی का کے کھانے کا وہ ساری और ساری اٹھا کر اور پلیٹ میں اس کو لبالب بھر لیا اب جب بیٹھے کھانے تو ڈائریکٹ بیٹھی تو ہے وہ جتنا کھا کہ وہ کھا لیا اور باقی جو ہے وہ اتنا بری حالت میں گندی حالت میں بدنما حالت میں وہ پلیٹ میں چھوڑ دیا حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ جو پلیٹ میں چھوڑ دیا ہے اگر وہ احتیاط سے استعمال ہوتا تو کم از کم ایک آدمی کا پیٹ بھر جاتا کسی ایک بھوکے کا پیٹ بھر جاتا لیکن وہ کیا ہوگا کہ جب وہ پلیٹیں بچی ہوئی اکٹھی کی جائیں گی تو ساری کچرے کے ڈھیر میں پھی جائیں گی اللہ کا ر اللہ ج ایسا ر جس میں پتا نہیںنات کی کتنی قوتیں سرف ہو کر تمہارے لیے لایا گیا تھا اس کو تم نے ڈال دیا بے قدری کے ساتھ اور اہانت کے ساتھ اس کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا یہ حالت ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے اس واسطے کے جناز نبی یا کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کی طرف دھیان نہیں اگر ہر آدمی یہ اتمام کر لے کہ بھائی اتنا نکالوں گا جو کھا سکے اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت پیش آ اور لے لوں گا تھوڑا اتنے ہی پیر پہنچ کے جانا پڑے گا تھوڑی دیر کو پھر لے کے آ جاؤں گا کون سی قیامت آ جائے گی کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا لیکن صرف اس لیے ہوس کے مارے اٹھا کر ڈال لیتے ہیں یہ گناہ ہے بالکل یہ کوئی محض اتنی بات نہیں کہ بے تہذیبی ہے گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح ٹھکرانا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا اور پوری قوم مبتلا ہے اس گناہ میں اللہ کا رزق جو ہے وہ اس طرح بے حرمتی کا شکار ہو رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے دو گناہ ہے ایک تو ضائع ہونے کا کہ اللہ کا رزق ضائع ہوا دوسرا بے حرمتی کا بھائی روٹی ہے گوشت ہے اللہ کا رزق ہے وہ اٹھا کے ہیں کہ ڈھیر پہ ڈال دیا تو بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے کیا ہوگا یہ جو ہمارے اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ بھائی لوگوں کو جادو ٹونے ہوتے رہتے ہیں کسی کو اوپر جادو ہو گیا کسی پر آخرف کا اثر ہو گیا کسی پر کیا ہو گیا لوگ پریشان رہتے ہیں اور جب کسی عامر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے کوئی کہتا ہے تمہارے اوپر جادو ہو گیا کوئی کہتا ہے آتے ہو گیا تمہارے اوپر تو لوگ یہ عام طور سے دل میں خیال آیا کرتا رہا میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے والد ماجد حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہے جب بھی کسی عامر کے پاس جاؤ تو وہ خرچے بتا دیتا ہے تمہارے اوپر جادو ہو گیا تمہارے پاس شہر ہو گیا تمہارے پر آسب ہو گیا تو اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جس چیز کو سحر کہتے ہیں عامل لو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی جادو کرائے تب ہو بلکہ بعض افعال کے خواص ہوتے ہیں بعض افعال کی خاصیتیں ہوتی ہیں اس سے خود بخود بھی ہو جاتا ہے جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ دی کہ جیسے یہ جو انسان کے اپنے جسم سے گرنے والے جو اجزا ہوتے ہیں ناخن بال, گٹے, بال کٹے بال کاٹے ناخن کاٹے اور لے جا کر گندگی کی جگہ پہ ڈال دیے بعض اوقات کچھ کا بھی اثر ہو جاتا ہے اسی طرح کھانا جو بچا اور بچا ہوا کھانا جو ہے وہ گندی جگہ پر ڈال دیا ناپاک جگہ پر ڈال دیا تو ناپاک جگہ پر ڈال دینے کے نتیجے میں بھی بعض اوقات اس قسم کے اثرات ہو جاتے ہیں جیسے شہر کے اثرات تو آج جو دیکھ رہے ہو پریشانیوں میں کون آدمی ہے جو یہ کہ میں اطمینان سے ہوں ہر ایک آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ روگ لگا ہوا ہے اور عاملوں کے بعد جا کر دیکھو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ کچھ جادو ہو گیا ہمارے پاس ٹونا ہو گیا ہو جانے کیا ہوگا تو ہوتے ہوں گے جادو ٹونے بھی لیکن یہ جو خود جادو ٹونا کر رکھا ہے اللہ کے رزق کی بےہرمتی اللہ کے رزق ناقدری اور اس کو اس طرح پھینک دینا ڈال دینا اس کے نتیجے میں بھی یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو ہمارے معاشرے کو ایک اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا معاشرہ بنا دیا ہے. اللہ بچائے یہ سرکاری دعوتیں ہوتی ہیں ایک مرتبہ کسی سرکاری دعوت میں مجھے اس شرکت کی نوبت آ گئی तो मालूम हुआ कि भाई पूछा कि हमारे ड्राइवर हैं तो ड्राइवरों का भी कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं तो मालूम हुआ ड्राइवरों को तो कोई इंतजाम नहीं तो जितने सब अमीर लोग हैं वो तो अपने दावत में खाना खाकर खा आराम से रात को ग्यारह बजे साढ़े बजे सारे होकर घर जाएंगे और ड्राइवर बाहर भूगे खड़े उनके खाने का इंतजाम नहीं जब वो अपने साफ बहादुरों को घर पहुंचाएंगे तो साफ बहादुरों को जब घर पहुंचाएंगे تو اس کے بعد پھر وہ بےچارے بس میں بیٹھ کے اپنے گھر جائیں گے رات کو بارہ ایک بجے پھر وہاں جو کچھ دال روٹی ان کو ملے گی وہ کھائیں گے سارے ڈرائیور باہر بجے رہے خیر میں تو اپنے ڈرائیور کو پیسے دے کے بھیجیے گا کہ جا کے تم کھانا وا کھا کے آ جاؤ لیکن جب دعوت ختم ہوئی تو دیکھا کہ ڈر کے ڈھیر کھانوں کے وہ اس طرح ڈالے جا رہے ہیں جیسے کہ الحضبلّہ یہ کوئی کوڑا کرکٹ ہے جو ڈالا جا رہا ہے کہو کہ بھئی ڈرائیوروں کو بھی کھلا دو کہ بھائی اتنے کہاں سے لائیں جتنے آدمی ہیں اتنے ہی جتنے آدمیوں کی رازت دی اتنے ڈرائیوروں کا انتظام کرے تو بہت لیکن یہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اور کوڑے کچرے میں ڈالا جا رہا ہے یہ تو اس کا کوئی حساب کتاب ہے یہ پوری قوم مبتلا ہو گئی ہے اس فضول خطر میں اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اتنا نکالو جتنا کھا سکو اس میں ذرا ایک مسئلہ اور سن لیجئے اچھا وہ یہ بات آ گئی اور سن لیجئے یہ جو عام طور سے دوسرے دعوتیں ہوتی ہیں کہ جن میں کھانا چنا ہوا ہوتا ہے اور لوگ خود پلیٹیں لے جا لے جا کر اس میں کھانا بھر کے لاتے ہیں کھاتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ بھائی ضائع نہ ہو اتنا لوگ ضائع نہ ہو دوسری ایک اور بات ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے وہ اس دعوت میں بھی اور عام دس دفترخان پر کھائے جانے والے کھانوں میں بھی کہ بھئی اگر دفتر خان پر دس آدمی بیٹھے ہیں تو کھانا لیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پہنچ تو جائے یہ تو نہیں کہ تم نے تو بھر لی اپنی پلیٹ اور برابر میں آس پاس جو بیٹھے ہیں وہ ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا یہ بہت بدخلاقی کی بات ہے بلکہ ناجائز بات ہے حدیث میں آتا ہے رسول کریم سردوالم ص اللہ وسلم نے اشاعت فرمایا سمجھ لیجیے یہ سب باتیں دین کی ہیں یہ کوئی کہیں دنیاداری کی باتیں نہیں ہو رہی یہ دین کی بات ہو رہی ہے نبی اللہ کریم سردوالم ص اللہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب لوگ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں ایک تھال میں کھجور رکھے ہوئے اور بیٹھ کے کھجور کھا رہے ہیں تو حضیب اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک ایک کھجور جب سب ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں تو تم بھی ایک ایک لے کر کھاؤ ایسا نہ ہو کہ اور لوگ جو ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں تم نے دو ملا کے کھا لی یہ جائز نہیں حدیث میں سراہ نہ کمر تین صلی اللہ علیہ کیا اگر تھال کے اندر کھجوریں رکھی ہیں تو سب ایک کھا رہے ہیں تو تم بھی ایک ایک ہی کھاؤ دو ملا کر کھانا جائزہ کیوں اس واسطے کے یہ اگر دس آدمی بیٹھے ہیں تو یہ تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ سارا جو کچھ رکھا ہے یہ سب ہمارا مشترک ہے اور تمہیں لے کے کھا رہے ہیں سب اور دوسروں کو کا خیال نہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے مشترک مال میں خیانت کی مشترک مال میں کی جیسے ورک کرو اگر تمہارا کسی اور کم مل کر ایک گھر ہو اور تم اس کے حصے کو بھی ہڑپ کر جاؤ تو یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر وہ کھانا دس آدمیوں کے لیے पर तो دسترخوان پر تو وہ دس آدمیوں کے उसको مشترک ہے اس کو کھاتے وقت اس کو لیتے وقت اس بات کا خیال کرو کہ دوسرے بھی کھانے والے موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ بس میں لے کے بیٹھ جاؤں اور باقی نو جو ہیں اور میں زیادہ لے لوں اور دوسرے کم لے لیں احتیاط سے لو اتنا لو کہ جتنا واقعی دس آدمیوں کے حصے میں اگر دس آدمیوں کو تقسیم کیا جائے تو اس میں جتنا حصہ آنا چاہیے اتنا ہی لو تو یہ اکٹھا بھر لیا پلیٹ کو یہ دیکھے بغیر کہ کھا سکو گے کہ نہیں کھا سکو گے اور یہ دیکھے بغیر کہ دوسرے کے لیے بھی کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا تو اس میں ڈبل گنا ایک فضول خرچی کا گنا اس کے نتیجے میں جو رزق کی بےہرمتی ہوگی اس کا گنا تیسرے مشترک مال کے اندر تصرف کرنا اپنے حصے سے زیادہ اس کا گنا کتنے گنا جمع ہو گئے لیکن بھری ہوئی ہیں ہماری دعوتیں ہمارے کھانے اس پر بھرے ہوئے یہاں تک کہ گھر میں بھی بیٹھے ہو گھر میں بھی بیٹھے ہو تو کیا کرو اگر جو گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اسے اس بات کا لیاد رکھو کہ بھائی دوسرے کو بھی کھانا ہے صرف میں ہی نہیں کھانے والا اور اتنا نکالو کہ جتنا ضائع نہ جائے بچوں کے لیے نکالا بچوں کے لیے نکالو تو اتنا خیال کر کے نکالو بچہ ہے جتنا کھا سکے بس اتنا نکالو یعنی جو بہت سارے نکال کے ڈال دیا اور بچہ جو ہے وہ تو تھوڑے سے کھائے گا اور باقی سب بیکار گیا لوٹ گیا وہ فضول گیا یہ اللہ کے رزق کو بے بے محاابہ دائیں کرنا اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ یہ اذاب یہ وبال لاتا ہے اللہ بچائے وبال لے کے آتا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ اگر عادت پڑ جائے بزرگ خرچی کی چیزوں کو ضائع کرنے کی تو اللہ بچائے دنیا کے اندر بھی بعض اوقات یہ وبال کا موجب ہوتا ہے میں نے اپنے والد ماجد صلاح تعالی صدر سے سنا کہ آخرت میں جو کچھ اس کے گناہ ہوگا تو ہوگا لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر بوال کا سبب ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پھر بعد میں اس کا نقصان دنیا میں اٹھاتا ہے آج کل جن لوگوں کے پاس کولہ نے وسط دی ہے پیسے دیے ہیں اور وسعت ادا فرمائی ہے کھانے کی ابھی پھٹ گیا نہیں کہ پھٹ بلکہ اس کو پیون لگا کر استعمال کر لو جب تک کر سکتی ہے اور نہیں تو کسی اللہ کسی اللہ کے بندے کو صدقہ کر دو اس کی سیاح یہ نہیں کہ بیکار کر دیا اس کو بیکار ڈال دیا تو اللہ کی نعمتوں کو بیکار جانے سے بچاؤ اور سنو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز دیکھنے میں اور وہ ضائع کر دو چائے پی رہے تھے دو تین اس میں گھونٹ بج گئے बात یہ شریعت کے آداب کے خلاف بلکہ اس میں جب آج بات آئی گئی تو صحیح مسئلہ بھی ارد کر دوں آپ نے کھانا نکالا پلیٹ میں یہ سوچ کر نکالا के ये मैं खा लूंगा यानी ध्यान से निकाला क्योंकि जितना मैं खा सकता हूं उतना ही निकालू निकाल लिया तो लेकिन हुआ यह कि से पेट भर गया बीच बाकी बच बढ़िया बाकी बच बढ़िया तो अब पांच लोग तो ये कहते हैं भाई चाहे पेट भर गया और हो चाहे कुछ हो पूरा करो इसको समझे ना اور بچانا جو ہے وہ جائز نہیں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بہت مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے کہ پلیٹ میں بچانا جو ہے وہ جائز نہیں چاہے پیٹ بھر گیا ہو چاہے کچھ ہو گیا ہو پورا کرو کھاؤ اس کو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کھانا جو بچ گیا اس کا کھانا خود کھانا کوئی ضروری نہیں یہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ کھاؤ چاہے ہیلد ہی جڑا لگ جائے یہ شریعت حکم نہیں رہتی تو یہ خیال غلط ہے لیکن دو باتوں کا لحاظ رکھو وہ یہ کہ جو بچ رہا ہے وہ ضائع نہ جائے یا تو کسی انسان کے کام آ جائے یا کسی جانور کے کام آ جائے یا کسی اللہ کی بخلوق کے کام آ جائے اس کو ضائع نہ جائے یہی وجہ کہا گیا کہ جب کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ سامنے سے کھاؤ اور ایسا نہ ہو کہ جب کھا کے فارغ ہوا تو معلوم ہوا کہ بریڈ میں غدر مچا ہوا ہے اور دوسرے آدمی کے سامنے جائے تو اس کو کراہیت معلوم ہو بلکہ سامنے سے کھاؤ جو تاکہ جو باقی ماندہ حصہ ہے وہ کوئی اور کھانا چاہے تو کھا سکے آرام ایک بات انسان نہ کھا سکے کسی جانور کو کھلا دو بلی کو کھلا دو کتے کو کھلا دو پرندوں کو کھلا دو اللہ کا رزق ہے اللہ کی مخلوق کے پاس جائے یہ کرو تو یہ کرنا تو یہ جو اب بچ گیا کھانا بچ گیا پانی بچ گیا چائے بچ گئی دودھ بچ گیا بلٹ میں یا گلاس میں یا پیالی میں تو اس کو بھی کیا کرو کہ اس کو کسی اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرو کسی مصرف میں استعمال کرو ضائع نہ کرو ہمارے حضرت والا میں نے اپنے حضوالے سے سنا حضرت حکیم علومت مانا خانوی قدس اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں جب حضرت بیمار تھے آخری زمانہ مرض وفار तो تو بسترے الالت پر ہیں اس وقت دودھ لایا گیا حضرت کے واسطے پینے کے حضرت کا تناول تھوڑا میرا دودھ پی لیا اب وہ تھوڑا سا بچ گیا اب وہی بات کیا مزید پینا مزید پینا ممکن نہیں تھا بیماری میں ویسے ہی تھے بچ جو بچ گیا تو جو شاپ تھے سامنے انہوں نے جلدی سے اٹھا کے اس کو کہیں پھینک دیا برابر میں کسی کیاری میں کہیں ڈال دیا اب حضرت بیمار ہیں اور بسترے علالت پر ہیں اس وقت جو پھینکا تو ایسا لگا جیسے کہ حضرت کو جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا حضرت جو ہے بہت ایک دم سے اچھل پڑے وہ یہ کیا کیا خدا کے بندے یہ تم نے یہ نہیں تھوڑا سا دوسرا بالکل پیالی کے اندر آخر میں لگا ہوا تھوڑا سا دوسرا تو فرمایا کہ یہ کیا کر دیا تم نے خدا کے بندے یہ اللہ کی نعمت تھی تم اس کو اس طرح پھینک دیا ارے اللہ کے بندے کسی توتے کو پلا دیا ہوتا کسی بلی کو پلا دیا ہوتا کسی اور اللہ کی مخلوق کے استعمال آ جاتا تم نے اس طرح پھینک کے خدا کر دیا اور پھر یہ فرمایا وہ جملہ مجھے آج تک حضرت والا کا سنا ہوا یاد ہے کہ جن چیز جس چیز کے اجزائے کثیرہ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اس کے اجزائے کلیلہ کی قدر کرنا ضروری ہے یا جس چیز کو بہت زیادہ ہو تو خوب مزے سے استعمال کرتے ہو جب بہت زیادہ ہو تو خوب آرام سے استعمال کرتے ہو تو جب اس کی کوئی تھوڑی چیز رہ گئی تو اس کی قدر کرنا بھی تمہاری ضروری ہے اور اس کی قدر نہ کرنا اس کی ناقدری کرنا اس کو ضائع کرنا یہ ناشکری ہے اللہ تبارک بالا کی اور اس ناشکری کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت سے محروم ہی کر دیں الحادہ میرا بندہ میری نعمت کی ناقدری کر رہا ہے تو کیا کروں اس کے ساتھ جی نہیں لے رہا تعالیٰ وہ نعمت تم سے کیا بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان تو چھوٹی نعمت ہو تو اور بڑی ہو تو اللہ کی نعمت اور اس چھوٹی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بڑی نعمت موجود نہ ہو اس کا کال پڑ جائے اس کی کمی ہو جائے پھر دیکھو یہ ایک قطرہ دودھ جو تم پھینک رہے ہو کسی کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے جب ایک کترے دودھ کے اوپر تمہاری زندگی محقب ہو جائے اور اسے قطرہ دودھ کے اوپر تم کی خاطر تم سرگردہ ہو کہ اسے مل جائے مجھے ایک قطرہ دودھ تو میں بچ جاؤں ایسے آلات انسان کے ساتھ آ سکتے جب اللہ نے بہت دیر رکھا ہے تو اس کو ایسے ایسے پھینک رہے ہو اس کی ایسی ناقدری کر رہے ہو یہ بڑی خطرناک بات ہے ہر مسلمان اس کی اس کی پابندی ہے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ خط و اللہ تعالیٰ, تعالیٰ, تعالیٰ, تعالیٰ, تعالیٰ بلند فرمائے پتا نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور سچی بات ہے کہ ان سے بار بار سنا چھ دسیوں مرتبہ لیکن وہ دسیوں مرتبہ اس لیے سنایا تاکہ ذہن نشین ہو جائے فرمانے لگے کہ میں ہمارے استاد سے حضرت والد صاحب کے استاد سے حضرت میاں صاحب کہلاتے حضرت مارانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے बड़े अजीब बुजुर्ग थे हल्वारी साहब अजीब जी पाक उनके सुनाया करते थे अभी मदीना मुनवरा में पिछले दिनों उनके पोते से मुलाकात हुई थी वहां पर मुकिन तो बड़े अजीब बुजुर्ग थे एक मत फरमाते मैं हाजिर हुआत फरमाया भाई खाना साँस खा लेते हैं खाना खा ले खैर बैठ गया खाना खाया खाना खाने के बाद रस्ता खांड बिछा हुआ था तो जब खाना खा था चुके वाली साहब फरमाते हैं कि दस्तर खान को समेटा और समेट कर उसको जैसे दस्तर खान कहीं झटक कर आते हैं फिर उसने लगा झटकने के लिए तो हजरत मिया साहब ने पूछा रहे भाई चले तो मैंने कहा हजरत दस्तर खान जरा झटकने जा रहा हूं फरमाया दस्तर खान झटकना आता है दस्तर खान झटकना आता है तो मैं क्या याद दस्ताकांड झटकना कौन सा है सफान है तो उसके लिए कोई तालीम की जरूरत हो झटक दूंगा याद यह तरीका क्या होता है दस्ताकांड जटकने का तो फरमान लगाओ बताता हूँ बिछा दो दस्ता कहां जैसा बिटा हुआ बिछा दिया अब क्या किया कि उसमें जो कोई हड्डियां थी उनको एक तरफ किया कुछ बोटियां थी उनको एक तरफ किया जिन हड्डियों पर बोटियां लगी हुई थी थोड़ी बहुत पीचरे पीचड़े तो वो एक तरफ किए जो खालिश हड्डियां थी वो एक तरफ किए रोटी के टुकड़े कोई छे रह गए थे कई पड़े हुए रोटी के टुकड़े एक तरफ किए और रोटी खाने से जो वो जो दूरा सा गिर जाता है ना रोटी का जो पाउडर सा जो गिर जाता है वो इकट्ठा चारों तरफ से इकट्ठा करके उसको ले चले और फिर फरमाने लगे कि देखो भाई ये चार चीजें जो है इनमें से हर एक चीज मेरे यहां अलग अलग जगह मुकर है یہ جو بوٹیاں جو ہڈیاں جس کے اوپر بوٹی لگی ہوئی ہے یا جس پر کوئی چیچڑا ویچرا لگا ہوا ہے یہ دیکھو میں فلاں جگہ رکھتا ہوں بلی کو پتا ہے تو روز بلی آتی ہے اور اس کو وہاں سے اس کو وہ کھا لیتی ہے اس سے کام آ جاتا ہے اور یہ جو ہڈیاں ہیں اس کی فلاں جگہ مقرر ہے میں وہاں رکھتا ہوں وہ کتا آتا ہے اور کتا جو ہے وہ اس ہڈی کو کھا لیتا ان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے और ये रोटी के टुकड़े जो हैं ये देखो मेरी दीवार के ऊपर रखता हूं दीवार के ऊपर तो वहां से चील कव्वे आते हैं और वो चील कव्वे इसको खा लेते हैं और ये जो रोटी का बूरा है ये जो बच गया था इसको इकट्ठा उठाकर मैं फला जगह रख देता हूं यहाँ चीवटियों का बिल है तो चीवटियां जो है وہ اس کو وہاں سے لے جاتی ہیں اور یہ ان کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کی غذا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی یہ رزق ہے اس کا کوئی ذرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اللہ کی مخلوق ہی پر صرف ہونا چاہیے روز کا معمول یہ تھا روز کا معمولیہ تھا جگہ مقرر جن لوگوں کو اللہ تبارک بطالہ اپنے رزق کی نعمت کی کہ شکر کے توفیق عطا فرماتے ہیں اور یہ فکر عطا فرماتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی دل میں ڈال بھی دیتے ہیں راستے بھی سوجاتے ہیں کہ کیا طریقہ تیار کرنا چاہیے اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس عمل میں ایک طرف تو اللہ کے رزق کا اکرام اللہ کے رزق کی عزت اس کی قدر قدر شناسی اس کے ساتھ اللہ کے مخلوق کی خدمت जो कोई जानवर खा रहा है जो कोई जानवर खा रहा है कुत्ता हड्डी खा रहा हो बिल्ली बोटियां खा रही हो चील कब्रे रोटियों के टुकड़े खा रहे हो या चिंटियां रोटी का दूरा खा रही हो जो कोई भी खा रहा होगा उसका अजरो स्वभाव जा रहा है हजरत मिया साहब से खाते उसका अज्र स्वभाव वहां जा रहा है और अगर ये सिंक दिया जाता तो खुदा जाने बेफुर्मती का गुना होता غائ کرنے کا شاید گناہ نہ ہو جاتا اور سواب نہیں کم سے کم تو اللہ تبارک و تعالی یہ فکر جب عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی راستے بھی سو جاتے ہیں یہ سب میں آتے بھائی میں جو عرض کر رہا ہوں پہلے بھی آپ کہتا ہے یہ کوئی باز تقریر نہیں ہے رسمی اس لیے ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر تاکہ اپنا جائزہ لیں اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کریں یہ جو فرما دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہتے ہوئے دریا کر بھی ہو تو فضول خرچی سے بچو یہ محض پانی کے ساتھ نہیں ہے دنیا کے ہر کام میں دنیا کے ہر کام یہ نہیں ہے اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر پہچان میں ایک مرتب... مرتبہ حضرت والد صاحب رمضے علیہ کے ساتھ جا رہا تھا میرے بڑے بھائی سے ساتھ लाहौर की बाद और एक अंधेरे आ, अंधेरे जगह से हम गुजर रहे थे यहां कोई रोशनी नहीं थी बिल्ली उज्जी नहीं थी तो इत से भाई साहब के हाथ में कोई आ, चवन्नी थी चार आने का टिक्का वो गिर गया अंधेरे में تو وہ کچھ تھوڑا دیر چھٹ کے پھر بھائی صاحب کے چلنے لگے بھائی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے یہ جی کچھ نہیں ہے چار آنے کا وہ گر گیا نہیں اچھا گر گئے دیکھو تلاش کرو یہ جی وہ تو اندھیرا ہے یہاں کا ملے گا کہاں کہ نہیں کہیں سے ماتے پی اور ماتے لگا کر اور وہ آگ جلائی کہ کہاں کے دیکھو تلاش کر چار آنے کی کوئی بڑی بات نہیں یہ خیال ہو رہا تھا چار آنے کی कर کیا رک گئے اور تلاش کر رہے ہیں اور وہ ماچس لگا کر دیکھ رہے کیا خود ہی فرمائے کہ دیکھو بھائی اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ چار آنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر چار آنے گم ہو جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ اللہ جل دلالح کی نعمت اور اس کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کہیں گم ہو گئی ہے تو کچھ وقت تھوڑا سا اس کی تلاش کرنے کی فکر کی جائے یا اللہ تلا دل دلالح کی نعمت کا حق ہے یہ بخل نہیں ہے یہ کنجوسی نہیں ہے یہ حب ہوبال نہیں ہے یا اللہ تالا دل دلالو کی نعمت کا حق ہے کہ اس کی نعمت کو اگر کہیں گم بھی ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا وقت لگاؤ اس کی تلاش کرنے پر کیوں اس لیے کہ آگر تمہیں جیتا چل پڑے بغیر تلاش کیے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اسٹگر اس برت رہے ہو بے نیاز ہو اللہ کی نعمت سے بے نیاز ہو اگر اللہ تعالیٰ کے نعمت سے بے نیاز ہو گئے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کے نعمت سے بے نیاز ہو گئے وہ تم سے بے نیاز ہے پھر وہ تم سے بے نیاز ہے تو تمہیں اگر وہ اپنی نعمت سے الحاظملہ محروم فرما دے کہ یہ بندہ تو بنیاد ہے اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے کہاں ٹھکانہ ہوگا تمہارا لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہو اللہ کی تو اس کو استعمال کرو اس کے قدر نہ اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو اور حق یہ ہے کہ اس کو ٹھکانے لگا یہ نہیں ہے کہ اس کو بے پرواہی سے گزار دیا اور اس کو ضائع کر دیا تو بھائی یہ بڑا عظیم اصول ہے عظیم اصول ہے پوری زندگی کا اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے اگر دیکھو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں ہمیں اس ملک کے اندر کہ کوئی حد و حساب اتنا نوازا ہے میرے مالک نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے ہر قسم کے وسائل عطا فرمائے لیکن ایک تو بدیانتی کھا گئی اور ایک نا قدری کھا گئی جو کی وجہ سے پتہ بدیاتی کتنے اربوں اور خربوں روپے جو ہیں وہ جا رہے ہیں حرام فوروں کے پاس اور مخلوق کے استعمال میں نہیں آ رہے اور کھا گئی نہ کدری کھا گئی کتنے دیکھو بجلی بجلی کی کیا ہے وہ ہے نہیں ہمارے ہاں کمی جب ما, آ, گرمی کا موسم آتا ہے آئے دن بجلی جا رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہوتی ہے بجلی تو وہ بے, بے دردی سے استعمال ہو رہی ہے بے دردی سے استعمال ہو رہی ہے. کھلے پڑے ہوئے ہیں بلب کھلے ہوئے ہیں پنکھے کھلے پڑے ہیں اور دن کے وقت میں دن کے وقت میں روشنیاں جل رہی ہے اور کوئی پروا نہیں ہے دیکھنے والا نہیں ہے دفتروں میں جا کے دیکھو سارا سارا دن بجلی جل رہی ہے کوئی پرواہ کرنے والا نہیں پنکھے چل رہے ہیں کوئی پرواہ کرنے والا نہیں گھروں کے اندر بھی یہ حال ہے جو لوگ ذرا جن کو اللہ نے پیسے دے دیے ہیں ان کو بجلی کا بل ادا کرتے وقت کوئی کو خاص تکلیف نہیں ہوتی تو ان کو پرواہ بھی نہیں سارا سارا دن پنکھا چل رہا ہے بلا وجہ کوئی ہوا سے فائدہ اٹھانے والا نہیں اور گھر کھلا ہوا ہے گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے پنکھے چل رہے ہیں بجلیاں جل رہی ہیں ایئر کنڈیشن کھلے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں پیسے ہیں آئے گا بل دے دیں گے لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے فضول استعمال ہو رہا ہے یہی بجلی اگر کسی ایسی جگہ استعمال ہو جاتی کہ جہاں واقعی ضرورت ہے تو اس کے گھر میں چاندنی ہو جاتی اس کے گھر میں اجالا ہو جاتا کتنے ہیں ہسپتال میں مریض ہیں بیمار پڑے ہیں اور بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہا بجلی بچت ہوتی ان کو کارآمد ہو جاتی تو میں کہہ رہا ہوں کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ افسان پوری زندگی کا ایک عظیم ہے میں چین گیا تو وہاں جب پہلے پہلے دن جا کے اترا رات کے وقت بیجنگ میں تو گاڑی میں بیٹھ کے وہ ہمیں لے گئے تھے سارے راستے ایسا لگ رہا جیسے جنگل میں چل رہا ہے مطلب یہ کہیں بدھیرا یا اندھیرا کوئی اکا دکا کہیں بلب جل رہا میں سمجھا کہ ابھی راستہ ہوگا کوئی جنگل ہوگا اچانک پہنچ گئے پہنچ گئے اتر گئے پیام بھی آ گئی کیا چلا ہے یہ کہ جی یہ تو پورے بیجنگ شہر کا جو سب سے زیادہ مرکزی علاقہ ہے دنیا کی مشہور اس دنیا کی سب سے بڑی چوڑی سڑک ہے وہ ہے یہ اور اس کے اوپر آپ کا یہ پیامگاہ دیکھا تو اتنی بڑی چوڑی سڑک دنیا کی سب سے بڑی چوڑی سڑک اور ایک ایک رہا ہے دونوں طرف چھوڑا چھوڑا چھوڑا ہمیں کراچی کے جگمگ کرتی ہوئی روشنیاں کی عادت تو وہاں جا کے دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے کمپوں میں چمچم آ رہے تو خیر اگلے دن جب عجیب <coughs> چمبسا لگا اگلے دن جب ہمارے میزبان آئے تو ہم نے کہا جہاں روشنی وسیع بڑی کم ہے جہاں جی روشنی میں ضرورت کے مطابق ہے ہماری کیا وجہ ہے نہ کوئی نیون چائے نظر آتا ہے نہ کوئی ٹیوب لائٹے نظر آ رہے نہ کوئی بڑی روشنی نظر آ رہی تاریخ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لہذا جتنی بجلی ہے ہم ضرورت کے مطابق ہے ایک ایک بلب سے کام چلتا ہے اس سے استعمال کر کے وہ کر رہا ہے یہ کون کافر قوم جس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی یہ رہنمائی موجود نہیں وہ اس پر عمل کر رہی ہے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی نے دنیا تو عالم اسباب بنایا ہے وہ اس نے عمل کیا بڑھتی جا رہی ہے ترقی کرتی جا رہی ہے ہم جہاں روز رونا روتے ہیں بجلی کی کمی کا توانائی کی کمی کا رونا روتے ہیں اور جا کے دیکھو کتنے چراہ ہو رہے ہیں ذرا شادی ہو گئی چراہ ہو رہا ہے جہاں وہ لے جو ہے فضول جل رہی ہے میں ان شاہن کو دیکھو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ تو بجلی کی دولت سے مالا مال ہے تو بے انتہا فضول خرچی کا بازار گرم ہے جس نے کہ ہمیں اوپر ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہوا تو بھائی یہ اصول ہے جو سرکار تو عالم صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی عالم اسباب اس عالم اسباب کے اندر اللہ تبارک بطالا وہ ہر قوم کو وہ چیز دیتے ہیں جس کا سبب وہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں نے اختیار کر لیا مل گیا خیر تو اب کہنا یہ تھا کہ یہ جو حدیث آئی ہے اس حدیث میں یہ اصول بتایا گیا ہے میں نے اس کی بہت ساری بچاریں زندگی کی حضرات کی خدمت میں عرض کی اس کا کو مد رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے گریبان میں منہ ڈالے کیا کیا نعمتیں اللہ دلیہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں اس کی میں کتنی قدر کر رہا ہوں کتنا ضائع کر رہا ہوں اگر ضائع کر رہا ہوں تو آج ہی سے توبہ کرو خدا کے لیے آج ہی سے توغہ کرو اسی وقت ادا کرو اور اس بات کا عزم اور تہیا کرو کہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پہچان کر استعمال کریں گے ان کو شکر ادا کر کے استعمال کریں گے آپ یہ نہ سوچو کہ ہم اگر اکیلے کر بیٹھے تو کیا فرق پڑ جائے گا معاشرے کے اوپر یہ مت سوچا کرو معاشرہ نام تمہارا ہی ہے ایک ایک آدمی مل کر معاشرہ بنتا ہے اس واسطے یہ نہ سوچو کہ میں اگر طرح میں نے کر لیا تو معاشرے پہ کیا, کیا انقلاب آ جائے گا کم از تمہارا تو انقلاب آ جائے گا تمہیں تو ثواب مل جائے گا تم تو گنا سے بچ جاؤ گے اور جب تم گنا سے بچ گئے ثواب حاصل ہو گیا تمہاری اصلاح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ چراغ سے چراغ بھی جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنتی ہے پھر انشاء اللہ بات آگے بھی بڑھے گی بس آج اگر ہماری اس مجلس سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ اللہ جل کی نعمتوں کی قدر پہچاننے کی جذبہ پیدا ہو جائے ان کے صحیح استعمال کا ان کو ضائع کرنے سے بچنے کا تو انشاءاللہ یہ وہ قیمت وصول ہے اس وقت کی بھی اور اس محنت کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرما چلو آج بس اتنی اللہ مسل علیہ محمد و محمد صلی اللہ تعالیٰ ابل ربنا غفر لنا و ثنا و علم تغفر لنا و رحمنا و كن لنا خارين ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار يا ارحم الراحمين بفضل و تمام گناہوں فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کو فرما یا اللہ کی رحمت سے ہمارے اعمال فرما یا اللہ ہر طرح معاشیتوں سے منکرات سے یا اللہ مقروحات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما ہمارے احباب کی حفاظت فرما یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت حوصلہ اطا فرما یا اللہ ہم بے حوصلہ ہیں حوصلہ اطا فرما بے ہمت ہے ہمت عطا فرما یا اللہ اپنے احمد سے معاشی کے سیلاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما یارحمر رحمین یا غیاسل مشرقینت کی توفیق کامل و راشف اطا فرما یا اللہ چبائے سنت کی توفیق کامل و راص فرما یا اللہ چباء سنت کی توفیع کامل و راشق اطا فرما یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کام آج لتا شرما